شبیر نورانی قادری نمبر جزاک اللہ مفتی صاحب ہمارے پیارے حضور السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ کافی لوگ جو ہے نا آج کل پتہ نہیں انہوں نے ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ بچیوں کا نام جو ہے نا ماریا رک, آ, رکھ رہے ہیں ماریا مطلب کہ انگلش میں تو یہ ماریا ہی بنتا ہے پر عربی میں تو مریم ہے تو کیا یہ جائز ہے جزاک اللہ آپ نے خود ہی اس کی فرما دی مریم کو انگلش والے ماریا کہتے ہیں تو مریم ہی نام ویسے بہتر ہے مریم نام چونکہ قرآن و حدیث میں آیا اور اللہ کی ایک بہت ہی پاک باز بندی اللہ کے نبی کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہے مریم نام رکھنا بہتر ہے ماریا کی نسبت تو ماریا تو نہیں رکھنا چاہیے مریم ہی رکھنا چاہیے بچنا چاہیے ماریا نام سے جی شوقی بائی تشیلیں شوقی آہ